سورہ قاریہ مکیہ ہے کیا آیات نزول میں تین ہے اور موجودہ جدتہ ترتیب میں ایک سو ایک ہے آئی اس میں بھی سیاحمت کا بیان ہے القاریہ کڑکڑانے کڑ والی ملکاریا کیا ہے کڑکڑانے والی عما دراخل خارے کو کیا پتا کیا کرائی جائے گی یوم یقیناش مخصوص اس دن ہوں گے لوگ جیسے پروانے بکھرے ہوئے جگہ جگہ لا پڑی ہوگی وہ سکون الجال مند خوش اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے رنگین اون ہو وہ جو, جو روئی کو مارتا ہے, ہے بارش کرنے نہیں ہڈ ہٹت انداپ مارتا ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے روئی کی گالیں دور تک جاتی ہے دور تک اور ننتاپ نے بھی اپنی ناک آن کے بند کی ہوتی ہے اس میں بھی روئی جاتی ہے روئی جاتی ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ جو آج دنیا کو روکے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے روئی کے گالوں کی طرح ہو رہے تھے بام مامن سکولت موازین جس کے باعث ہوئے حسنات کے پلڑے کی قوت دیا وہ خوشگوار زندگی میں ہوں گے بام مامن خفت موازن جس کے ہلکے ہوئے حسنات کے پلڑے فہم آبیا اس کا ٹھکانا جہان میں بمار دراز ہماری آپ کو کیا پتا ہے یہ ہابیا ماریا کیا ہے نارو تھامیا گئی النهار تروح جاتی جب تیز ہو جاتی ہے الله اكبر الله اكبر وللا الہ